و لدین اداد کی روب آیاتِ ربیم لم یقر ر علیہ سم اور وہ لوگ اداد کی روب آیاتِ جب ان کو یاد دلائی جاتی ہیں اپنے رب کی آیتیں لم یقر و عالیہ تو نہیں گرتے ان پر سم, سم و امینہ سمن سم بہرے ہو کر و امینہ اور عندے ہو کر یعنی جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں سنتے ہیں یا اللہ کے احکام سنتے ہیں کیونکہ آیات سے مراد قرآن کی آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں اللہ کے احکام بھی اسے مراد ہے اور ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر ہو دین کی بات ہو سبھی اللہ کی آیات ہیں تو جب ان کو اللہ کی آیات سنی جاتی ہیں اللہ کے احکام سنے جاتے ہیں اللہ کا دین سنتے ہیں ان کو اللہ کی بات سنتے ہیں لمخر علیہ سمعیانہ تو نہیں وہ گرتے ان پر بحر اندھے ہو کر اور بحر اندھے ہو کر گرنے کا معنی کہ ایسے ہی سنی انسنی نہیں کر دیتے یا بالکل وہاں سے بے فائدہ ہو یعنی کہ ان کو کسی طرح کا فائدہ حاصل کیے بغیر نہیں نکل جاتے بلکہ ان آیات کو سنتے ہیں ان پر اور فکر کرتے ہیں ان کو دل میں اتارتے ہیں اور بلکہ ان آیات سے ان کے دل کے اندر ڈر خوف پیدا ہوتا ہے جس طرح کے دوسری آیات میں آیت میں ہے اللہ دذی رضا کی اللّہ وجیرت کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بند ممن کون ہیں کہ جو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجیرت غلوب تو ان کے دل کام جاتے ہیں و عیداتعم آیات ہوں زیادت ہم ایمانہ اور جب ان قرآن کی آیتیں ان پر پڑھ جاتی ہیں تو ان کا ایمان ان کا اور بڑھا دیتی ہیں مالا رب احمیت وکلون اور اپنے رب پر توقر کرتے ہیں تو یہ ہے عباد الرحمان کی صفت کہ اللہ تعالی کے قرآن کی یا آیات ہوں یا احکام ہوں تو ان کو سنتے ہوئے ان کا انداز کیا ہوتا ہے تو ان کو سنتے ہوئے ان کو پڑھتے ہوئے اور ان چیزوں سے معاملہ کرتے ہوئے ان پر غور و فکر کرنا ان پر تدبر کرنا ان کو سمجھنا اور دل میں اتارنا اور ان آیات کا ان چیزوں کا ان احکام کا ان کے دل دماغ پر اثر ہونا اور اس سے جو ہے ان کو متاثر ہونا تو یہ ہے عباد الرحمن کی صفت کافروں کے منافقوں کے برخلاف کہ جو اس طرح کی آیتوں کو سن کر کان لپیڑ کر چل دیتے ہیں یا بلکہ بعض اوقات ٹھٹے میرا کرتے ہیں اور کسی طرح کا اس میں فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس میں بھی ایک بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر آدمی قرآن کی آیتیں سن کر اس پر کو اثر نہیں ہو رہا قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر کسی طرح کا اثر نہیں ہو رہا تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منافقوں کے ساتھ جو تشبی ہے جس طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے فی داما ام دن صورت الفمن عقول ائمادۃۃ ایمانہ صورت عباء اللہ رما جب کوئی صورت نادر ہوتی ہے تو منافع کہتے ہیں کہ اس صورت نے کس کا ایمان بڑھایا ہے کس کو فائدہ ہوا اس کا تو اللہ فم الزین آمن و محم استبشرون کے جب وہ ایمان والے ہیں وہ ان آیتوں کو سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے محمشرون اور وہ خوش ہوتے ہیں ان چیزوں کو سن کر خوش ہوتے ہیں اور من عدی رفیع قلوبی مرد ان فضادۃ اور جن کے دل میں بیماری مرض ہے منافق ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو سن کر اور ان کی بیماری ان کا مرض بڑھ جاتا ہے ان کی نجاست جو غلاظت ہے ان کے دلوں کی منافقت کی اور یہ زیادہ ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھتا ہے اور ان کے دل کانپتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں اور اگر یہ چیز نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب کہ انسان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے یا دل میں منافقت ہے جو اس کے اور ان آیات کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے ان کو سمجھنے میں تو اس میں مایادین کی آیات ربیم کہ جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں لمبی خر و علیہ تو نہیں گرتے اس پر اندے بیر اندے ہو کر اور اسی طرح اس میں یہ بھی کہ ایک تو دل کا متاثر ہونا ان کو سوچنا سمجھنا اور دوسرا ان پر عمل پیرہ ہونا کہ قرآن کا سن کر یا قرآن کو یا اللہ کے احکام کو صرف کو برکت کے طور پر نہیں پڑھتے کہ جس طرح ہمارے بعض لوگوں کا انداز ہے قرآن کے ساتھ کہ قرآن کے دورے ہوتے ہیں تفسیر کا دورہ ہوتا ہے حدیث کا دورہ ہوتا ہے لیکن وہ دورے کیا ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اس میں اس سے دوڑ لگا کے گزرنے کی حد تک عمل کرنے کے لیے نہیں عمل کرنے کے لیے ان کو پہلے سے کوئی خاص چیزیں بتا دی جاتی ہیں پڑھا دی جاتی ہیں کہ آپ یہ لوگ ہیں اور آپ نے یہ کرنا ہے آپ کا یہ کام ہے اس کے بعد دورہ تفسیر چلتا ہے دورہ حدیث چلتا ہے وہ صرف برکت کے لیے اور اس لیے کہ ہم نے قرآن حدیث میں پڑھ لیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ خرو علیہ سمیانہ اندھے بہرے ہو کر گرتے ہیں یہ ان میں سے ہیں اس لیے قرآن کا حدیث کا اللہ تعالیٰ کے احکام کا سب سے بڑا سب سے پہلا بنیادی مقصد اس پر عمل ہے اس کا بنیادی مقصد اس پر عمل ہے تو اس لیے انسان عمل اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ دل دماغ کو کھول کر حق کو تلاش کرنے کے لیے حق کو قبول کرنے کے لیے اس کو سنتا پڑتا ہے تو اس میں ایسا کے اندر اس بات کا بھی سب سے بڑا اشارہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو سنے تو اس پر عمل پیرا ہو اور یہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا انداز رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات سنتے کو عائد سنتے کوئی حدیث سنتے تو اس کو سمجھتے بھی اس پر غور و فکر بھی کرتے اس کو دل میں اتارتے اور ساتھ اس پر فوری طور پر عمل پیرا ہوتے ابو کے صدیق نے کیا فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں رسول کریم صلام کا کو حکم آتا ہے کوئی فرمان آتا ہے اور میں اس پر عمل نہیں کرتا تو انعزیق او انعدل کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں آپ کے اس حکم کو چھوڑ کر یا اس حکم پر عمل نہ کر کے امام احمد محمر رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو حدیث پڑھتے اس حدیث پر عمل کرتے جو حدیث سنتے اس پر عمل کرتے حتیٰ کہ ایک دن انہوں نے حدیث پڑھی آپ صلی کے بارے میں کہ آپ نے حجامہ کروایا اور حجام کو جو ہے جامع کرنے والے کو دینار دیا تو حالانکہ ان کو حجامہ کی کوئی ضرورت محسوس نہیں تھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس وجہ سے حجامہ کرتے لیکن صرف آپ صلی کی اس سنت پر عمل کرتے کرنے کے لیے فوری پر اٹھے اور جا کر حجامہ کروایا اور ہجامہ کرنے والے کو جو حجام تھا اس کو دینار دیا آپ سے رسم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے آپ کی حدیث کو پورا کرنے کے لیے تو یہ یہ تھا ان لوگوں کا انداز کہ قرآن اور حدیث کو جب سنتے پڑھتے تو اس پر سننے پڑھنے کا انداز جو ہے اس پر عمل کا ہوتا نہ کہ آج کے بعض گمراہ لوگوں کا انداز کہ جو پہلے سے ایک خاص سانچہ ڈھانچہ ان کے دل دماغ میں وہ بن چکا ہوتا ہے کہ ہم یہ ہوتے ہیں اور ہم کرنا ہے اس کے بعد قرآن کی آیت سنتے پڑھتے ہیں تو پہلی بات تو اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ڈھل جاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر یہ قرآن کی آیت ہے اس کو برکز کے طور پر پڑھ کے چل دیتے ہیں اس کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حجت العلیق ان کے خلاف حجت ہے ان کے اوپر حجت ہے کہ قرآن کو پڑھ تو لیا حدیث کو سن تو لیا لیکن سننے پڑنے کے باوجود اس کی مخالفت <تصفح> تو اس لیے یایت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ مسلمان مومن وہ ہوتا ہے بات و رحمان وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو سن کر پڑھ کر جو ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں نہ کہ صرف اندھے بہرے ہو کر وہاں سے چل دیتے ہیں وہ لذینہ قرون اور ابن حب الا بن ازوا جنا وضریاتی نا قرآن اور پھر مزید اللہ تعالیٰ ان کی صفت بن کر تماتا ہے اور اور وہ لوگ یا قرون جو کہتے ہیں ربانا حبلانا من ازوا جنا قرۃ آئین اے رب ہمارے ہمیں عطا کر من ازوا اپنی ہماری بیویوں سے وضر الریاتینہ ہماری اولادوں سے قرۃ آئین آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر وجہ لالمطقین امامہ اور ہمیں مطققن نیک لوگوں کا پیشوا امام بنا تو اس حایت میں دو اہم دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے ایک دعا کیا ہے ایک دعا اس بات کی کہ ان کی ان لوگوں کی تلاش ان لوگوں کے اس بات کی طلب ہے کہ نہ کہ وہ صرف خود ایمان ہدایت پر ہوں بلکہ ان کے جو اولادیں ہیں ان کی نسلیں جو ہیں وہ بھی اسی ایمان ہدایت پر چلنے والی ہوں کیونکہ اصل یہی اصل یہی وہ انسان کے لیے سرمایہ حیات زندگی کا سرمایہ ہے سب سے بڑا کہ جو دنیا آخرت میں اس کے کام آنے والا ہے تو, تو یہاں پر قرۃ آئی ان سے مراد کیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا بچہ خوبصورت ہو کیا بچہ جو ہے بڑا متیف عمردار ہو ہاں کچھ حکم مطیف عمردار ہونا اس کا خوبصورت ہونا ایک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لیکن یہ ایک وہ داحری ہے کہ جو عارضی ہے بچے کا جو ہے بڑا کامیاب ہونا بڑا علمند ہونا ہر چیز میں اس کی کامیابی وہ نظر آتی رہے کو شک نہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لیکن یہ وہ کامیابیاں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کیا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو صرف عارضی ہے لیکن حقیقی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے کہ ان کا نیک ہونا اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعائیں آپ دیکھیں گے قرآن قریب میں تو دعائیں کیا ہیں حبلنا حب حبلی مین یہاں پر بھی یہاں پر تو آنکھوں کی ٹھنڈک لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد مختلف معنی لیے جا سکتے ہیں لیکن ہم اس کا معنی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعا کیا ہے دعا کیا ہے ربی حبلی الصالحین ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے کہہ رہا مجھے نیک نیکوں میں سے نیک اولاد عطا کر رکی السلام کی دعا کیا ہے دريت طیبہ کہ پاکیزہ اولاد تو اس طرح سے اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں اس انداز سے ہیں کہ جس میں پاکیزہ نیک اولاد کی دعا ہے تو اس لیے اصل جو مومن کے لیے ٹھنڈا کے اس کی آنكى وہ صرف بچے کا خوبصورت ہونا اس کا مطيفہ مردار ہونا اس کی دنیا کے لحاظ سے كاميابياں نہیں ہے بلکہ اصل اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ اس کے لیے صدقہ جاری ہے اس کے لیے دنیا آخر کی کامیابی کا ذریعہ بنے کہ جس کے متعلق نبی صلام کا فرمان ہے مات ابن عدم انقط عمل ہو علّام کہ جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزوں کے علاوہ اس کا ہر چیز سے تعلق ختم ہو جاتا ہے کیا ہے والدن صال ایک ہے والد انصن یا دول اس کی نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرے ہاں یہ ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نیک اولاد اور اسی لیے مسلمان کے لیے سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ بچے کو اپنے اولاد کو نیکی نیکی کے رستے پر اللہ کے دین پر اطا تقوے ایمان پر دیکھنا یہ وہ سب سے بڑی اس کی تمنا ہے ایک روایت ذکر کی آتی ہے مسلم احمد میں کہ مقداد بن اسد رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ تو ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا اور اس آدمی نے جب دیکھا کہ مقداد بن اسرد آپ صلیم کے صحابی ہیں تو کہنے لگا کہ یہ آ, ان کے مقداد مقصد کے بارے میں ان کو مخاطب ہو کے کہ کہتا ہے کہ کتنی یہ بابرکت آنکھیں ہیں تمہاری جک کے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ کو دیکھا اور کہتا ہے ساتھ کہ کاش کے ہم بھی آپ کو دیکھ سکتے کاش کے ہم بھی آپ کو دیکھتے اور آپ کو دیکھ کر ایسا کرتے ایسا کرتے ایسا کرتے, ایسا کرتے. اس نے اس طرح طرح کی چیزوں کا ذکر کیا تو حضم اس کی باتیں سن کر اس میں آئے تو لوگ حیران ہوئے کہ اس نے بات کو غلط تو نہیں کی باتیں تو اچھی کر رہا ہے کہ پہلے تو آپ سن یعنی کہ آپ کو دیکھنا جو ہے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس چیز کا ذکر کیا اور پھر تمنا ظاہر کی کہ اگر ہم بھی آپ کو دیکھتے آپ کو پا لیتے آپ پر ایمان لاتے اور یہ کرتے اور وہ کرتے اس طرح کی تمنائیں کی کہ جو اچھی تمنا ہے تو مقدار جو غصہ میں آتے ہیں غصہ میں آ ہیں ان کے غصہ کی وجہ کیا ہے مقدار فرماتے ہیں کہ غصہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو کچھ دیا ہے انسان اس پر اس پر راضی ہو خوش ہو اور انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ جس کی وہ تونا کرتا ہے اگر وہ چیز اس کو مل جاتی تو وہ کیا ہوتا اور پھر سماتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول کرم کو دیکھنے والے وہ لوگ بھی تھے کہ جو سیدھے جہنم کو گئے ہیں یعنی کتنے کافر ہیں کتنے منافق ہیں کہ جو آپ صلی کو دیکھنے والے تھے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے اور آپ کے ساتھ ان کے گہرا تعلق بھی ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ جہنم کے ایندھن بنے ہیں کس وجہ سے یا تو آپ پر ایمان نہ لا کر یا منافقت کا رستہ اختیار کر کے آپ کی کو نافروانی کر کے تو اس لیے انسان کو نہیں پتا کہ اگر وہ آپ سرفن کے دور کو پا لیتا آپ کو پا لیتا تو اس کا آپ کے ساتھ کیا کردار ہوتا کیا معاملہ ہوتا کیا ایمان کی توفیق اس کو ملتی ہے نہ ملتی ایمان لاتا بھی تو کس طرح کا ایمان ہوتا تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ایمان کی نعمت سے نواز دیا ہے ہم پھر انہوں بلکہ فرمایا کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہم میں سے ذرا کو ایمان لے آتا اور اس کا باپ کافر ہے اس کا بھائی کافر ہے اس کی ماں کافر ہے تو اب ان کو اس بات کا ڈر ہوتا کہ یہ کہیں کفر پر مر نہ جائے یعنی ان کی کوشش ہوتی اس کو ایمان کی طرف لانے کی ایمان کے ہدایت کی طرف چلانے کی کہ تاکہ یہ جہنم سے بچ جائے تو سب سے بڑی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈ کیا ہوتی کہ اگر ان کا کوئی عزیز قریبی ایمان لے آتا اور یہی وہ تمنا تھی جو سوریک میں صلی اللہ وسلم نے کی تھی آپ نے تمنا کیا کی کہ آپ نے یعنی, آپ افماتے ہیں کہ یعنی کہ فاروق کے بارے میں یا یعنی, ان کے ان کے باپ کے بارے میں با, باپ کے بارے میں ہے کہ تمہارا باپ اگر ایمان لے آتا تو میرے لیے اس کا ایمان فلا فلا چیز سے کہیں زیادہ یعنی کہ قیمتی ہوتا تو کہنے کا مقصد کہ یہ ہے اصل مومن کی یعنی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہ جس میں جو ہے اس کے کو یعنی کہ اولاد ہو یا اس کے کوئی عزیز و قریب ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی ہدایت کی نعمت سے نوازے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کو جا ملے جنتوں کو پا سکے اور جہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ جیسا صورتمایا ہے ملدین آمن متباعت بھی ایمان اللہ کنابم ضروریتم کہ جو ایمان لائے اور ان کی اولادیں بھی اسی ایمان کے ساتھ ان کے ساتھ تھیں تو ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ ہے اصل سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ایک مومن تلاش کرتا ہے اور اگر آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہے تو یہ دعا ہے تو اس دعا کے لیے ان کا عمل اور کردار بھی ہے کہ اولادوں کی اس ایمان پر اس نیکی کے رسے پر طبیعت تربیت کرنا اس پر لگانا چلانا اس کے برخلاف جو کہ آج کل کی مادہ پرستی کے دور میں صرف دنیا کے دوڑ خود بھی لگی ہے اور اپنے اولادوں کو بھی اسی دوڑ پر لگا دیا ہے کہ نہ کوئی آقت کی فکر ہے نہ کوئی دین کا پتہ ہے نہ کوئی اس کی چیز کی، کی، ہے تو اصل یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو انسان کے لیے ہے تو اس کی دعا کرتے ہیں کہتے ہیں ربانہ رب ہمارے رحب لنا من اضوا جنا وضوریات قرۃ آئین حب لنا ہمیں عطا کر دے بن ازوا جن ہماری بیویوں سے معضریاتِ ہمارے اولادوں سے قرۃ آئین آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی دنیاوی طور پر بھی دہی طور پر بھی اور دینی لحاظ سے بھی بجا المطقین امامہ اور ہمیں متقین نیک لوگوں کا پیشو امام بنا دے اور میں متقین کا پیشوہ نیک لوگوں کا امام بننے کا کیا ہے اس میں بھی دو چیزیں ہیں یا تو یہ ہے کہ میری اولاد اور میرے گھر والے ایسے لوگ ہوں جو متقی پر ہوں اور میں چونکہ ہر آدمی اپنے گھر کا سردار ہے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے تو اس دعا کا تعلق کسی دعا کے ساتھ کہ پہلے تو دعا کی کہ یعنی کہ ہمیں ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور پھر اس بات کی دعا کہ میں ان کا پیشوا ہوں ان کا رہنما ہوں کن کا کہ وہ متقی پرہیزگار ہوں اور تقوع پرہیزگاری میں میں ان کے ان کو چلانے والا ہوں اور دوسرا اس کا عام معنی کہ ہر متقی نیک لوگوں کی پیشوائی اور اس میں حقیقت میں بہت بڑا ایک بہت بڑے منصب کی طلب ہے اور منصب کیا ہے امامت کا منصب رہنمائی کا منصب لیکن کس چیز کی امامت ہاں نیکی کی تقوے نیکی کی امامت کہ متقی لوگوں کا امام ان کا پیشوا بنا دیں کہ نہ کہ صرف متقی پرہیزگار بنا دے بلکہ متقی لوگوں کا پیشوا ان کا امام ان کا رہنما بنا دے تو جس میں کیا ہے کہ ان کے انسان کا خود بھی نیک ہونا خود بھی متقی پرہز ہونا اور پھر ایسے لوگوں کی قیادت کرنا ان کو چلانا کہ جس میں اس کے لیے کئی گنا زیادہ اجر ہے تو کہ ایک آدمی خود نیکی کے رسے پر چلتا ہے اور دوسرا اپنے ساتھ کئی لوگوں کو لے کر چلتا ہے ان کو چلا رہا ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے ان دونوں کے اجر میں کسی یہاں پر وجال مطققین امامہ کہ ہمیں متقین کا امام پیشوا بنا دے تو اس جملے کے اندر حقیقت میں امامت کی پیشوائی کی یا کسی عہدے منصب کی طلب کا بھی ذکر ہے لیکن وہ عہدہ منصب جس کا تعلق نیکی تقوی کے ساتھ ہو جس کا تعلق جو ہے پرہیزگاری کے ساتھ ہو کہ آدمی خود بھی لوگوں کے لیے نمونہ ہو کیونکہ امام پیشوا کب ہوگا جب لوگوں کے لیے آئیڈیل نمونہ ہوگا جب وہ طقبے پرہیزگاری میں ان کے لیے نمونہ ہوگا اور اس کے ساتھ چلنے والے بھی ایسے لوگ ہوں جو متقی پرہدگار ہوں تو اس میں جس نے بتایا ہے کہ انسان کے لیے اور اس میں اوسو حدیث جو ہمیں پڑھی ہے اور علم نہیں انتفا بھی تو علماء مانتے ہیں کہ متقین کی امامت کہاں پر ملتی ہے وہ علم میں ملتی ہے کہ جب آدمی علم سیکھتا ہے اور پھر لوگوں کو سکھاتا ہے ہاں تو یہ ہے متقین کی امامت کہ جو امامت کسی حکمران کی امامت نہیں ہے کسی امیر یا کسی سردار کی امامت نہیں ہے بلکہ وہ امامت جو علم طقبے کی امامت ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ جب آدمی علم سکھاتا ہے تو وہ کا امام بنتا ہے اور یہ وہ اجر ہے جو اس کی زندگی کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے اللہ کا یو زون الغرف طبی ہاں یہ وہ لوگ ہیں یوج زون بما تبی معرو ان کو بدلا جزا دی جائے گی کس کی الغرفہ غرفہ کا عام استعمال تو آج کل کسی کمرے روم کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے وہ کوئی چھوٹا دوغد کا بھی کیوں نہ ہو لیکن غرفہ کا رفت قرآن و سنت میں جو ہے وہ کسی بالا خانوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اونچے محلات اس کے لیے ماتع تعالیٰ کے وہ لوگ ہیں جن کو بدلا دیا جائے گا بالا خانوں سے اونچے محلات سے یعنی جنت میں ان کے اونچے محلات ہوں گے اور یہ محلات کیسے اونچے ہوں گے کہ جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ نبی کسا صاحب مائع کہ جنتی کے لیے جنت کے اندر ایک خیمہ ہوگا کہ جس کی اونچائی ساٹھ میل ہوگی اور جو کس چیز سے ہے ایک ہیرے سے بنا ہوا ہیرے سے بنا ہوا خیمہ جس کی اونچائی ساٹھ میل ہے اس کی چوڑائی لمبائی کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے اندر تعالیٰ تعالیٰ کی کیا کیا نمتے ہیں تو یہ بالا خانے یہ اونچے محلات کہ جو اللہ تعمت علاء کہ اجزاءفا تو یہ جن کی صفات ہیں یہ عباد الرحمن جن کی صفات شروع سے لے کر اب تک چلی آئی ہیں تو اللہ تماعت کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدلا دیا جائے گا جن کو اجزا دی جائے گی ان خانوں سے اونچے محلات سے کس وجہ سے بیما صبر اس کے سبب جو انہوں نے صبر کیا ان کے صبر کے سبب تو یہ ہے اصل جزا کی وجہ یا اصل اصل جزا کا یعنی بدلہ کس بات کا بدلہ ہے صبرو صبر کس چیز پر ہے اللہ کی اطاعت پر صبر ہے اللہ کی اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو اپنے ایمان اور تقوا پرہیزگاری جو بھی اطاعت اللہ تعالی کی اس پر صبر استقامت سے چلتے رہنا اس چیز کو کرتے جانا اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کہ دل ان چاہتا ہے گناہ قرآ گنا, کو شیطان اکساتا ہے اور طرح طرح کے موقع ملتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر خوف کی وجہ سے آدمی صبر کرتے ہوئے ان چیزوں سے دور رہتا ہے اور اللہ کی تقدیر پر جو انسان کے ساتھ اچھائی برائی ہوتی پیش آتی ہے اس پر صبر تو اللہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا اونچے محلات کا بالا خانوں کا بے صبرو ان کے صبر کے بدولت اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین پر چلنا اور جنت کا یہ رستہ جو ہے وہ صبر کا رستہ ہے صبر کے بغیر یہ رستہ ممکن نہیں ہے اگر کوئی آدمی سمجھے کہ اس کی دنیا بھی بڑی آسان ہوگی اور پھولوں کی سیج پر ہوگی اور ہر طرح سے کوئی کس طرح کے مشکلات نہیں ہوں گی اور ایسی جنتوں میں جا پہنچے گا تو یہ صرف اس کے خام خیالی ہے کہ جس کی وہ کوئی حقیقت نہیں اور قرآن کریم کئی جو پر لانے اس چیز کا بیان کیا ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے ام حاصب منتظت کل جنّت کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے پہلے لوگوں کے تم کو مثالیں نہیں ملی کہ ان کے ساتھ کیا پیش آیا اور دوسری بیتوں میں اللہ نے جو جنت کے سے بیان کرتے ہوئے اس کے لیے آزمائشوں کا امتحانات کا اور ان چیزوں کا ذکر کیا میں ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ بالا خانہ عطا کرے گا بھائیقع نفی تحیۃ و اب بالا خانے جو کہ ایک ظاہری نعمت ہے جسمانی نعمت ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے روحانی نعمتیں کہ سننے کی حد تک بھی کوئی ایسی بات نہ ہوگی کہ جو ان کے تکلیف ہو بلکہ سننے کے لیے بھی ان کے لیے کیا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کو خوش کرنے والی بھائی القعنفیحہ اور پائیں گے وہاں پر وہ تہیتاً تہیا کے معنی تہیا کے معنی کہ ریگارڈ کسی کو یعنی کہ ویلکم کرنا کسی کو یعنی کہ خوش آمدید کہنا اس کو اس کا استقبال کرنا اچھے الفاظ سے یہ تہیا ہوتا ہے اور اصل تحیہ کا لفظ کس سے ہے حیات سے ہاں سلطحیہ کا لفظ حیات سے ہے زندگی سے کہ کسی کے لیے اس کی باہیات، اس کی لمبی زندگی کی اس کی اس طرح کی چیزوں کی دعا کرنا تو وہ پائیں گے وہاں پر تحیط یعنی اچھے استقبال اچھے ان کے یعنی کہ استقبال ہونا ان کا خوش آمدید کیا ہے یہ جانا پس سلاماً اور سلام کے الفاظ جو آپس میں بھی جنت والے ایک دوسرے کے ساتھ اور فرشتے بھی ان کو سلام کہیں گے اور رب الرحیم بھی ان کو سلام کہے گا خالدین افیہ کہ جس جنت میں یا جس نعمت میں ہمیشہ رہیں گے حسنت مستقرم و مقامہ حسنت انت مستقرن کیا ہی بہتر ہے بہت کیا ہی اچھا ہے مستقرن ان کے ٹھہرنے کی جگہ ان کے ہمیشہ رہنے کی جگہ مقامر اور ان کا مقام جس طرح جہنمیوں کے بارے میں کیا تھا سات مستقر و مقامہ کیا ہی برا ہے ان کا ٹھہرنے کی اور مقام کی جگہ تو ایسے اس کے ان کے بدلے میں ان کے مد, مد, مد, مد مقابل جنت والوں کے لیے حسنت مستقر و مقامہ کیا ہی اچھا ہے ان کے لیے ان کے ٹھہرنے اور ان کے مقام کی جگہ کل مایا ابا بیکم ربی الاءم کل کہہ دیجیے ما یا اباؤ کوبی ماں کا رفظ جو ہے یہاں پر دو معنوں میں ہیں یا تو ما نافیہ ہے کہ نہیں پرواہ کرتا یا ابا کے کسی چیز کی پرواہ کرنا کسی چیز کا جو ہے اس کا یعنی کہ اہتمام کرنا تو نہیں میرے رب کو کسی بات کی پرواہ میرے رب کو اس بات کی پرواہ نہیں یعنی تم ماں یا اباؤ کو مربی تمہاری کو پرواہ نہیں اگر تم کفر کے اختیار کرتے ہو بےمانی اختیار کرتے ہو اور کفر اختیار کر کے جہنم کو جاتے ہو تو میرے رب کو تمہاری کو پرواہ نہیں دعاؤکم اگر تمہارا ایمان نہ ہوتا یعنی اگر تم ایمان نہ لاؤ تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کو پرواہ نہیں تو یا تو ماں یہاں پر نافیہ ہے یا ما استفامیہ بھی ہے سوال کے بھی ہو سکتا ہے کہ میرے رب کو کیا پرواہ ہے میرے رب کو کیا پرواہ ہے تمہاری اگر تم ایمان ہاں جی لاؤم لَا اگر تمہاری دعا نہ ہوتی اور دعا سے مراد یہاں پر مانا جو کیا گیا ہے وہ ایمان کیا گیا ہے کہ اگر تمہارا ایمان نہ ہوتا اور بعض مفصر نے یہاں پر دعا کر جو ظاہری معنیٰ دعا کیا ہے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی یہ دعائیں جن کا ذکر ہوا ہے تو اگر تمہیں تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہاری رب میرے رب کو تمہاری کو پرواہ نہیں یعنی اس میں کیا ہے کس بات کا بیان ہے کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو تب بھی تمہارا ہی فائدہ ہے تمہاری ہی تمہارا ہی دنیا آخر کے فائدہ ہے اگر تم ایمان نہیں بھی لاتے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کو پرواہ نہیں کہ تم کہاں مرتے ہو کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس دنیا کو عناش کی جگہ بنا دیا ہے اور آگے اس نے امتحان رکھ دیا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اس لیے اس, اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم کیا کرتے ہو قل کہہ دیجئے ما مائیں ابا بکم رب نہیں میرے رب کو پرواہ تمہاری کوئی للاد آؤ مگر تمہارا ایمان نہ ہوتا فقط کر ضب تم فصوف یقون اب جب کہ تم جھٹلا چکے ہو فقط پس یقین کر جب تم جھٹلا چکے ہو اللہ کے دین کو قرآن کو آپ کو فصو فکونہ <لِزَامًا> تو پھر لازمی ہوگا لزامن کے مانی یعنی تمہاری ہلاکت تمہارا آذاب جو ہے وہ تم پر لازم ہو چکا ہے اگر تم جھٹلاتے ہو تو تمہارے اوپر اللہ کا آذاب لازم ہو چکا ہے یعنی اگر اس میں یعنی کہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ اس آیت میں حقیقت میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اب مخلوقات سے اپنے لاپرواہ ہونے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوقات سے لاپرواہ ہے کسی بات کسی چیز کو اس کو پرواہ نہیں ہے کسی کا محتاج نہیں ہے اگر ساری مخلوق کو بھی عذاب دینے پر آ جائے تو اس کو کوئی پوچھنے والا کہ کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں اور دوسرا اگر تم جھوٹلاتے ہو فقط کر تم تم جھوٹلاتے ہو جڑانے پر مصر ہو اس بات پر فسو فون الزامات تو اس میں ساتھ یہ بھی کہ تمہارے لیے عذاب جو ہے وہ لازمی ہوگا اس سے تمہارے بچنے کا کوئی رستہ ذریعہ نہیں ہوگا